دم سین ہار گئے تنگ آغوش میں آباد کروں گا بہت شاد گا تنگ آغوش میں آباد کروں گا تجھ کو ہوں بہت شاد کے ناشاد کروں گا تجھ کو فکر ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ کیا بات ہے فکر ایجاد, فکر ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ اپنے انداز پر ایجاد کروں گا تجھ کو اپنے انداز پر ایجاد کروں گا کچھ نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہم راہ ہے تو نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہمراہ ہے جانے کس شہر میں آباد کروں گا تجو نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہے تو جانے کس شہر میں آباد کروں گا تجھ کو میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد کروں گا میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو میں کے رہتا ہوں بسد ناگ گریزاں تج سے میں رہتا ہوں بسدناگ گریزاں تج سے تو نہ ہوگا تو بہت یاد بہت یاد کروں گا سبحان اللہ کے رہتا ہوں بسد ناز گریزاں تج سے اور تو نہ ہوگا تو بہت یاد کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حضرت جو نے